وسل والا سید وسل وفات نیل امیہ محمد المصطفى وعلى والا علی والا دفا برد فاؤ بلا ہم شا نو جیسملہ الله آنند اللهم صدق الله اللهم مولانا المعظم صدق رسوله النبي الجليل كريم امين ان لله وانه اليك ترجعون نادي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسل تو اسلام مالی گیا سہی دیا سو لما والا ریکیا سہی دیا شبھی بند ماں اسلولا مالی گیا سہی خاتم من وقال لأهل الصحابة يا ورحم المعاشقين والله سبحان الله الحمد لله دوله خاتم الامم يا عليه التحيه والصلاه بعد معزز محتشم حاضر مصارع حق جمفیس اج دیانی معفل <صفح> سج <سجدنا> میرے معاویہ اور محتا ان ہوش والے ثواب اور ذکر خیر اور حضور پیر و مرشد مجد دیواق طریقہ رہبر شریعت شریعت حضور خواجہ محمد شفیع چشتی جنا جس اپنے خال باگا کے اندر شرف اے قبولیت قطع فرما اور اپنے یہاں دونوں بربجیدہ بندیا دینے ہک کی سجی سمجھتا فرما اور یہاں بزرگوں کی شان سن کے نال نال، جو مقدس تاری ہیں انہ کے اتنے بھی سانو پیدا ہونے دی توفیق خوش ہے دوستان کی راہمی جلال نے اپنے پات کلاؤ کے فرمایا کہ احسان کا نہیں مگر احسان تو احسان دنیا بھی ہوئے یا دینی ہو بدلا جڑا ہے وہ حسب بے طاقت ہس بے استطاعت دینا چاہیے کوئی توڑے سے دنیا بھی احسان کرے تو ان کے نہیں کرنی چاہیے بدلہ فلائی ہونی چاہیے اور کریم بھی آخیا گیا ہے اخلاق دیا تین قسم درمیانی قسم جہری ہے وہ فلق کریم دی خل کے حسن خل کے خل کے حسم خل کے کریم خلق اور احسان آزریم دینی احسان ہوئے تو کا ہوتے احسان کو یاد رکھنا چاہیے اور جن جو کا بندہ ہوزرانے عقیدت پیش کرنا چاہیے اگرچہ تمام صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کے احسان تسلیم کرنے امت مسلمہ مسلم انہوں کا بہت عظیم احسان ہے انہوں پاکوں نے اپنی جانا وطن مال سب کچھ قربان کر کے اصان بے قدرے تک قدر والا دی احسان ہے اہل بہت آداب لاہے علیہ گائن انہوں کا بھی اسا احسان مندیاں ہاں کرنے کے انہوں نے بھی قربانیاں دے کے وطن قربانی مال دی قربانی جان دی دے کے تو آپ نے نالے جان دا سچا سچا دین آنے والے لوگ تک پہنچاؤن دی پوری کوشش فرمائیے اور یقینا نے انہوں دیا قربانیاں دا صدقہ ہے کہ اج سڈے تک اللہ تبارک و تعالی کا سچا دی پہنچیا ہے اور دوستو ایک ایسی کڑی ہے جس طرح جس طرح ہوں دے نا تو کڑی کڑی ملی ہوں ابتدا شہبت والد اور بیت بہتر دہاروں ہوئی آپ آگے سلاد سلام دی بارگاہ دین لین والے اپنی یہی دو جماعت نے پھر وہاں تو بعد ہوں خالی نہیں کہ صحابہ پاک کا احسان منیے اہل ویت دا منیے اور بعد والوں کا نہ منیے ہوں بعد والے صحابہ کولو نہ لے دے کے پوجو نہیں کی سارے تک کھے پہنچنا ہوں اور تابعین نے انہوں کو لیا ہے تو تسلیم کرنا پڑنا نہیں کرتے نے تابعین کو سنیا ہے وہ تما تابیائی نے انہوں نے بھی عقیدت محبت رکھنی پینی انہوں کا احسان بھی یاد رکھنا پڑنا کیوں اس واسے کہ تابعین تو بیش یعنی نہ گٹن نہ دتا جو دین آیا وہ ان تاب تو لے لیا اور محفوظ کیتا کیا کتاب لکھیاں رات دن ایک کیتے بجائے اپنے گھر بار بڑھا دی بجائے کوٹیاں بگلے جی ہوں آپ لگے آن اکٹھا کیتا ہے تو پھر اسی طرح درجہ بندی فوقاہے اسلام نے اسلام فوکا ہے خود تاری نے کئی صحبا جو امام آزم رحمت اللہ نے جی وہ دیا ملاقات نے باقاعدہ صحابہ کرام کا تو اسی طرح ایک درجہ بدرجہ دین خدمت واسطے اللہ تبارک کا مطالعہ ہر دور کے اندر اپنے چنے ہوئے بندے بھیجتا رہے بھیج رہے ہیں اور بھیجتا رہے گا یعنی بالکل جڑا ہے نا لوگ آخر ہوں ہاتھ کا وجود ہی ختم ہو گیا یہ نظریہ خود ایک التظام کو فر بن دین کی اگر کوئی آ کے کو اس وقت دھرتی بالکل حق والے تو پاک ہو چکی ہے سارے ڈنڈی مارن والے نے سم ملاوٹ والے نے یہ خود علماء کرام کہ رام نے امتزامی کوفر فرمایا کیوں اس واسطے کہ جب سارا کچھ ہی جانا ہے تو پھر تو کیا مت آ جائیں ایک مخلص مومن بھی جدوں تک زندہ ہے تو قیامت نہیں آ سکتی مخلص مومن بھی میں گل کر رہا دعوے والے دن کتابی مومن تو دوستو اسی طرح چلتے ہیں پھر اولیاء لیا کرام ہر دور کے اندر رہام جنہ نے اپنا بات انساف کیا ہاتھ چل کے اپنے بات کی صفائی کی اور جا لگتا گیا وابستہ آدھا گیا ہے انہیں بھی باطن صاف کر سکے آلہ! اللہ اور ایک قیامت تک سلسلہ جاری رہنا ہے اللہ بارک نے ہر دور کے اندر کچھ ایسی ایسے افراد رکھے ہوتے ہیں جہے نہ لالچ کرتے نہ وہ کسے تو ڈر ڈردے انہوں دنیاوی بندے دی پرواہ نہیں ہوتی انہوں کے سامنے رب کی ذات ہوں رب رسول دی ذات ہوں تو دین حق ہے بالکل وہ کسے دی پرواہ نہیں کرتے یہ جی بندے اللہ تعالیٰ نے ہر دور رکھے نے اور رکھ تو انہی دے قیامت آ کے رہستیاں جنہوں کا ذکر کرنا ہے صحیح دور امیری معاویت اللہ تعالی آپ کے متعلق میں جمع شریف ہے جو گزرے ہے کل جمع شریف بھی تفصیل آپ دی رہ گئی نہیں پوری کرنی ان شاء اللہ اور حضرت صاحب قبلا رحمت اللہ موجود ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے <سلام> سال پاک خاص مقام حاصل ہے لیکن انہوں نے اپنے دور کے اندر اللہ نے اپنے دور در حق دا. دی جی خدمت کیتی ہے نا وہ بھی اپنی مثال آپ کے دشمنوں نے بات باطن بات لوگ بڑی کوشش کیتی انہاں کی انہ دیا خدمات کو چھپاون دی مور رنگ دیون دی لیکن میں ایک گلوتر کرنا کہ اے دورے سدیقی دے اندر سید ر دور شام, دے امین سا ملک شام دے؟ دا مشا... چلی بھی چلے گئے معاویہ پاک انہاں دا ہویا نا مثال آپ بھائی دا تو امیری معافیات اللہ تعالانو دی جگہ مبارک ہوا دورے حکومت آیا ہوں میں جی گل کر لگے اتنے شروع ہوگی بھائی ویکو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سارا جگ جان, جان دے بھائی وہ کس طبیعت کے مالک سن اسی طرح عنہ دی, دی دین حق دی سب بھی فرق ہوں تو حال ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ امیر شام برقرار رکھتے توجہ نہیں کی دی جا بندہ دس سال حضرت شام کی حکومت کا نظام سنبھالی فاتح شام کا لقب جنہوں نے لمبا دضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ انہوں نے کئی معاملات ان فاروق آلم نے گرفت کی جی اور اور کئی گورنر جہبی نے اور مختلف دی گورنر نے ماڑی جی کوئی شکایت جان دیئے تو فروخ یادم کی اللہ متن کر دیں دی لیکن امیر معافیوں کی اللہ وہ دس سال فروخ یادم موجود کی موجودگی بھی حکومت کرتے ہیں توجہ نہیں یعنی تو یہ حضرت معاویہ اللہ تعالی اگلا انصاف دوستے ہیں ایک دلیل ہے کہ آپ مخلص ہو کے نبی پاک علیہ السلاق اسلام نے سچے دین دی خدمت فرمائی اور آپ دے دور حکومت اس توجہ آپ دے دور حکومت یہ دے بہت سارے علاقے فتح ہوئے اور جرم یزید دہ تھوپتے امیری معافی سنویا نبی مدرسے قائم کیتے اس معافیا کی, کی تے؟ وجہ نہ تو پتہ نہیں نبی کا دین کتنا فیلیا ہر تا کر کے یہ ہوتی تو پتا ہے بھائی ماں نے اور ایسا لگتی تری نے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن لے جو سب تو وا دشمن فرمایا محمد کا سب کو دشمن فرمایا یونی معاوت کے دشمن نے بڑا نام احل بیت دی بینبت کا نام لے کے وہ بھی تو دی پیداوار پوری بھی تھی پیدا تھی. تو اس وجہ بولتے اور پھر دیکھو کہ رشوت ہر دور اچھے برے تبدل کیتا گیا کتابوں جس وجہ تو کئی ایسے تابیل کے دور چ کرونے سلا تھا دور دے اندر تین لکھ عدیس بڑی شاہ صاحب کی مہارت تین لکھ عتیس نہیں امام آزم رحمت اللہ کسی ارف کیا بے حضور ہے مسئلہ اپنے نے مایا پریشان نہ ہو ساڈے عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ جو ہیں جہاں دھد کا پانی وکرا کر دے ہوئی. تو حضرت آل رحمت اللہ نے گل لکھی بھی اس طرح, طرح مصر تو باقی علاقے چی بس زیادہ اترو آؤں گی اور وہ علاقہ جنا کو لے سامنے ایران ایران تو چھپتی پی نے نہ کتاب شاہ فریدی نارمد اللہ ملاقات کی کوشش کیوں ہوئی یوڈیا نا اپنا گساسیبے جناب عبادت خان نے دبا کے رب دے گھر بنوائے کئی ہزار مدرسے بنوائے اور اسلام کا نظام قائم کیا دیگر دیگر لیکن دوستو مسلمان کا تو کام نہیں بنتا یار مسلمان کا تو یہ کام نہیں بننا کہ وہ ادھر مسلمان بھی اپنے آپ کو آخر امیرے ماویہ سرکار کے بھی تان کرے اور اس اتو تک اس ویلا گل کہہ دے کہ انہوں نے پوتر نکو مت اسی وجہ تو دیکھی سی کہ آلے میں نہ دشمنی کرنی ماوی اسے کرنا فلاں کرنا بہت ہے نہیں سنی میں دوبارہ دوہرا کے لال ہی پورا کر دینا اس وسیعت خالی سن کے نا تو جا بندے جس بندے کے دل چاس ابھی ایمان ہے پرگ کر لے گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور امیر معاویہ تو وقت سرکار دی آل اولاد کوئی محبت کرن والا جمع نہیں اللہ علی سلام یار سبحان اللہ हैदरी اسلام زندہ صحابہ کرام زندہ باد لکھے کافی دوست نے فرمائش بھی کی اے لازمی سنا ہو تو میں کچھ جمے درد کی دوبارہ پھر وہ بھی دوہرا دینا چاند لینا نے اور اگلی بھی میں مکمل کر دینا جتھو اندازہ ہونا پیار دے محبت سے محبت کہ اپنے منہ چ برکی روٹی بعد چاندنی گٹ بعد پڑھنا پہلے وہ امام حسین تک جانا چاہیے اس <laughs> یار ویڈیو کی محبت ہو سکتی اچھا مزے کی گل یہ ہے لمر آخر امیر معاویہ جو امام حسین دشمن ہوں سید نو نہیں پتا بھی میں حسین اصل حسین دی اور آدھے چوان میں معاویاں لگنی ج لکھن رہے تو انہوں نے پتا سی اگر کرتوت نے تو یزید دے ماں میرے ماویہ کوئی جرم نہیں میری گل سے توجہ نہیں کیتی اللہ اکبر ہوں دوستو توجہ رکھنا در جدوں وصال دا وقت آیا تو آپ نے اپنے پتر یزید نو بلایا بلا کے فرمایا کہ پتر میں چل لمیا تو بعد اس دنیا تو چلے جانا میں ایک کامل وسیعت کرنا چاہتا اچھا یہ دسو جب امیر معاویہ اللہ تعالیٰ اس وقت امام حسین اللہ ہوا اور کتھے مدینہ شریف سے کتھے ملک کے شام عراق توجہ نہیں کی امیر معاویہ اللہ تعالی کا وسال اتنے ہونڈیا گوفے عراق د امییا مقام دنیا پھر پتر دے دے پھر چلو پہلی تو گل ہے سہاوی کے بارے پھر بھی نہیں برا سوچ سکتے اسی طرح راوی کی تاقی کرتے کر تو بھائی تو شروع ہے صحابیا دی تحقیق نہیں ہوندی صحابی بارے اکا بند کر سارے سارے کے سارے پیسے آ گئے بعد راوی آدھا ہے پھر اس بعد لگے ہیں بخاری مسلم وغیرہ تک پھر راوی نہیں کیوں رب جنتی فرما جان واضح کرے ہلکی آواز بھی نہیں سننگ توجہ نہیں کی گل تو ہوں یہ رب بچا نہ دے تو رب انہوں نے ایڈا پکا جنتی ہے کہ انہوں کے متعلق بندہ کم تاکہ چور پاوے جی توجہ تو تلے تلے داری گاً، توجہ بیٹا آرضی طور سے میں دے رہا جی اور وسیعت لکھی ہے کہ اپنا جدو امام حسین آو دے سپرد کر دینی کیوں حسین دے غلام بن سکتے ہاں حسین حکومت نے اولا دے خولا دے جمیشی و جمی آشت سارے وزیر کامل مصیحت کرنا وا جان گل چی لگ رہی ہے راکو سب مل وَلَا جَوْمَ يَا دن آہا. دن کوئی دن نہیں ہونا چاہتا کہ تما حکم ریا جاری کرے کوئی نو حکم جاری کرے اور مشورہ نہ حسین باغ اتنے نہیں آتے وہ جن بھی حکام تاری کرے پہلے کا مشورہ لے حکم جاری کرنا جنا چر پہلے حسین کو مشورہ نہیں لینا میں بعد کیڑا جمع ہے جہاں حسین کی محبت اتنی رکھتا بلکہ میلو آخر دے جاج ہراندے حسین تو لیکن حکم سارے سکان دے اوی گل ہے نا انوالیا کرنا ہے تینوں پتہ کوئی نہیں خود سرا پہ بڑا اہل تو محبت کروائیے جیتے وہ پہن دیں پتلا حکم مار کے تریا پہ مشورہ حسین جہاں پیو کو مشورہ نہیں لینا وہ انہوں سے نسیمر شفا دمام کالی اللہ کی فرما لکھا ہوئے فمایا جنا تان کرے جہانوی کتیا چ بائی اگر گل انج بھی کی جائے سنو بھائی پلیت بہت افلیت سیکھی بہت پلیت لانت کا ثواب یہودی دے بارے آیا کہ یزید دے بارے آئے, آئے؟, آئے؟ حدیث آئیے مملم تکن سدا کتن فل یادا کامزل محل عزیز ہے سرکار فرمایا جس کے پاس صدقہ نہ ہو یہودیوں پر لانت کرے اس کو صدقے کا سواب تو میں کہوں بیٹے مو ان دے بارے تو کوئی نہیں آئی ایسا نہیں کو دفاع کرنا ہے وہ چندے جدھر جا سکوں جزیت ہے بچا رہے کی ڈنگر اتنے میں کئی بار مثال دیتی ہے اور مثال دیا دن میرا دل ٹرد ہے بھی یہ مسلح اور گٹییا تو گٹییا انتظامیہ ہوگی نا مسجد کی بالکل گئی گزری تے او داڑی مننے نو امام رکھتے دو چار دا امام داڑی دے دے ساڑھے چودہ سو سال بعد چار سفا جنیا نے فاسق امام نہیں رکھتے صحابی رسول ساری امرگور شرابی ہاتھ بڑا لانتی سے مقام اور انسان کر بلا اگر کو بدلہ نہیں گیا وہ مکالے اندر بعد دے توجہ نہیں کی صحابی تو کتنا بھی توقع نہیں ہو سکتی پیلا تو تو چار چار رکھنا دے اور نہیں کی دی کر کے کی اور کیسیحت پہ کر دیں سبحان اللہ اگلے گا اپنی حسین کا حکم اتنے سنگی کیونکہ جا سا ہے سارا سارے ہونا چاہیے والا یاد نے پتھر یزین ہاتھ اپنا تھلے رکھی حسین دھتے ہوئے وال آئے آئے آئے جتنا چر حسین کھاوی انہیں چل پی نا جتنے چر پہلے حسین گرما تم سے کھانا جی آس کرے کام سے اپنی ریاست پہلے اپنے نبی دی آل اولاد کا حصہ کد رہے تاکہ زکاط دے امر تا دے پیسے چوک تے سید اگر مالی طور سے ماڑا چوک پیسے نو تے اس نیتنا چوک کہ پیسے قسمت لے جتے نو آل رسول قبول چا کر میں کسمتہ لیں جی میرے ہاتھوں کبول چا کریت نہ فرمایا ضرور تھا خود پوریا کرکات آج مینو دینی جائد آیا بنا تے او تے یعنی جی کہ متا شا نکلے خداجو فرما پی نے اپنے جنگی لشکر فوجی لشکر اور میں گل یاد تو میرے یا سرکار اپنے دور چ کرتے سر اپنے دور چاہیے پتا نہیں بھائی ماں لوگوں روایت کیوں نہیں نظر آپنے دور کے اندر نا تھلی پیسے کی بری سد نو مدینے کتنی اشرفی آ کے حضور عرض کری بھی اس سال ذرا کم بھیجا ہے اگلے سال ان شاء اللہ تعالی اس کو زیادہ مادی کری اچھا پوچھیا جی کہ کوئی نشان ہی دی نے جائیں مسجد نبوی شریف تو مشہور ہے نا اتنے جائے گا ایک سونے چہرے والا جوان بیٹھا ہونا اندر سر تی پگ ہونی چہرہ چمک رہے ہونا ادھر توجہ الی نہیں بولنا چمل رہی سامنے آلے دلے بندے بیٹھے ہو جائے انہوں نے سرا ترندے بیٹھے نظرانہ گلے ادھر نہ نشانیاں دس کے گلے بیٹھے کتنے مینو دسو ہولیے بندہ بدلتا رہتا ہے جی ہوئی ہے جیت بیٹھا گا ضرور نہیں کہ میں مدرسے بھی اوی ہوا بازار جا ٹوپی میں پڑھی میں کر رہے تھے نالا باغ بھجتے پہ فرما دے نشانی ہے اور لوگ بڑا دے سامنے کے. سمجھ امام حسین یہی نے بولو لے آس آل بہت جی میں ایگزی جا بھی اکھا بند کر کے بھی حسین سامنے رکھتے سا آل آل اگیا فرما لو فرمایا بولیاں بولیا لنا بے شکت خلافت سے نہیں حکومت سے نہیں حسین واسطے باپ مولا علی واسطے یا جانتا حق ایک توجہ گرما یا پھر اما میں آئی تو جو باغ کی اولاد راہر جی روح پروار ہو لگی ہے اور تین جڑی حکومت دے, سلیا دے کے چلیا وا میں تینوں ہمیشہ نہیں دیکھ کے نہیں چل بلکہ ہلکے تھوڑی جی مردہ تصے مردہ تن لسی انا تصوتنا واسع ارضی دے چلیا وا تو جو رکھنا دا ارضی دے چلیا حتا جب له حصینو مبال رجال یمدینا مکہ تا فی افضل حال و لا کو هو الخليفه او من يشاع من اهل بیت و ترج الخلافه الیھا فرمایا چڑھ داستے میں تینوں حکومت دے کے لیا ہوا جب لالی مکا مدینہ پارک مکہ کے شریف لیا ہوتے خلافا لان فرما ہو اہل شراثت تاکہ خلافت حکومت پہنچ جائے اپنے تک توجہ نہیں کیسال نہیں دثال بندیا نا دینی چابیاں مسجد دیا امام گیا امام توجہ امام لگا نائب امام آردی دو شارنواز پڑھا سٹ اپنی تے امام ہوں تبجو مستقل مسلے دے آخیا ہوں میرے تے اپنی بصیرت والی ویکن رہے سن تا تو فرما دے پی سن تارج خلافت خلافت اپنے آل تک حکومت اپنے تاکے پہنچ جاوے. توجہ, نہیں کی سبحان توجہ فرما اگے فرما دے لی بنیا خلافا پتولی کہ خلافت نہیں ہائے ہائے بل زحلو ابي الله والابيه وجدي صلى الله عليه وسلم قد يزيد اسا خليفه قائم تھا حاكم نہیں بڑھ سکتے وہ اتنا امام حسین دے ولا بڑھ سکتے علی دے غلام ہو <سبحان اللہ> <سبحان اللہ> <بجزو> اور ایک دل, دل, دل, دل دے اندر اہمیت پیدا پید آل رسول ہے سبحان اللہ والا والے جی اے میرے پوتر ان خرچ نہ کری نفقا تک اتنا چرمال ریاست خرچ نہ کری والے جتنا باقی ساری ریاست یعنی مال مال کرنے والا جی مینئی اے میرے پاس سے ناراضگی کو پچھلے حسین پان کی ناراضگی تو بس کیوں کا حسین تیرے اللہ ہو گئے ہائے ہائے حسین ناراض ہو گئے اللہ تے اندر رسول بھی تیر ناراض ہو جانا اللہ سنگ لاؤ سنگ لو چفی مل کے پار شفاٹ یہ جملے کیوں بولے دس رہے ادھر شفاعت سفارش ہوتی ہے ان کی بندہ راضی ہو بندہ سفارش ہو سین ناراض ہو گئے ناراض جا ہو جاؤ گے جی آپ ناراض ہو گیا رب تلا ناراض ہو جائے گا رب سولہ ناراض ہو گیا تری شفا سبحان اللہ مسلمان بلے بلید انہ جانتی لینے خالی لینے او جنن سارا ہو پو پا کم کرے وہ سارے شفات کرا لین تمارو مو ج اپنا حسیندہ نانا اللہ دا رسول دا باپ علی تارے دے دی شالکی ہو رہی ہے ماملہ ع آنگ سرکار بار بار کے علی نما کی تیو سنا مرادہ پٹھا کام نہ کری کتے امام حسین ناراض کر کے خالی وسیع تھوڑی سانت یاد آ گئی آپ نے فتاوی شریف لکھا ہے کہ ایک بندہ سی ان کوئی سوال کیتا کسے بندے اگے ہے وہ سید سی انگوں انکار سے کیا میں سد آگا کیا سید تیرے متے لکھے تیرے متے لکھا تئیدھ خیر انہیں واپس چلے گئے سید صاحب راتی سوتا ہے نا جن آخیا اس بھی تیرے متے لکھے تو خوابوں آئی تو وہ ہشر میدان سامنے لگا تی دنیا پیاس نہ ٹوٹتی پی مرد پیس ایک سرکار پا رہے رسول اللہ میں سرکار فرمایا تیرے لکھیا تو میرا امتی یار حضرت گل لکھیا تیرے لکھیا تو میرا امتی کل میرے پوتر موڑے میری آل دے ایک فرد ناپس کی تیار متعلق لکھا تج جدو لکھیا کہ تو میرا سامنا نے جنہ ذکر خیر کرنا سی ادا دفرنا سا نو سال درس نظامی پڑھ کے بھی ڈنگر ڈنگر ہی سن اکا جان مر سا کوئی نہ دم نہ بھی نہیں سی. اس مرد خدا نے جنہ دی شان ہے کہ میں آنا بھئی ادب خالی اصل آ مشہور قرآن پاک تو نے گل حضرت صاحب جی بلا مشہور قرآن پاک ادب تو نے لیکن اصل یہ بھی تکیا ہوئے شہیدان سر والے پسے بھالتے سن اللہ نہیں سن بیٹھے سات آپ ہوں مین دسو نا لوگ آتے جی نے سکار نے ایج وفا کی میکہ نہیں ای کہ رسول اللہ کا نام بھی چرو لے قرآن نہر چرو لے لکھ دی, دی اے وفا اے وے وے سرکار دی آل کا تے بندے دا نام بھی حضرت صاحب ہو سارے وڈے حضرت صاحب سیدنو آخر سید نو پاسے لا لا در ساسے کنویں نبی دی خدمت نہیں تو نہ لا بندہ, بندہ بھی آ جڑا آل دی اتنی عزت پہ کرد ہے جی رسول اللہ کے سامنے آج کی آپ کا سرحان میرے ماوی رضی اللہ تعالیٰ تعارف امام حسین کون ایک رب سونے آخری نبی دا نواسا ہے نانا رسول اللہ دے توجہ اندر با والے گروہ میں مولا علی نے اور جامع اتو پی ہاتوں پینا سارے کی مطلب حسین کوئی چھوٹی ہستی دی اولاد نہیں یہ سمجھا چاہتے والا فاترا سردار جدر تو, تو مرا اونا بھی نامی جان او حضرت ہدی جا دل گدر جان یا بریہ پتر ان کا فرق تصحیح او اعظم اعظم ہے وہ وہ احدن من اهل بیت او قرابت ہی او عشیره ہی علم بلی من کلی فاکونوا بری من کا فلیا والآخرہ فرمائن لگے اگر تج تو ودیا کوئی تو حسیندار دل, دل دلیت دلیت دلی آخرت جی میں تو پیزار لا لا لا لا. کوئی میں تیری جاری نے رہی اگر تمام حسین ناراض کیتا میں فرمایا تیرا تل دن مجرما چونا اور سنو کئی پتر پیوا نال ہاں ہاں کرتے نا لیکن بعد اچھا کھوپڑی کئی پٹھی ہو جاتی کی نہیں ہو جاندی ادیو بھی اوی ہوئی نالے جڑے ہاتھ پیر چمیٹنے بڑا جیب نظام ہے ہاں جی بندہ میرے حضرت صاحب کی ادر کملا فقیر دا گوڑیا نہ نا تربیت یافتہ نہ ہوسم خدا جی کر کے آنا وہ چار دن ہاتھ چمی بنتے وہ بھی پتہ کی نے کی شاپ بن جاتی اجے ہوں آسانہ چلی وہ تو ہونی ہو کے آیا سب سے پہلے قسم کر کے تک دیو مر دے درویش وے تک تقدیر مرد تر جس نے نہ ڈی سنتا کی درگاہ اور جڑا بادشاہ درد نہیں جاتا قوم دی تقدیر بدلتا تو اللہ دے فقیر نے درویشی لین آد اپنے ہولی دنیا دا اثر آن ہی نہیں توجہ دوست اچھا پھر حضرت صاحب کی ملا رحمت اللہ مجدد کون ہے مجدد جڑا آج وہی سائنج پہ آج کل تو بنے پہ نال چوڑے پوے توجہ نہیں کیتی مجدد اس کو نہیں کہتے کہ جس کا مرنے کے بعد اس کے ماننے والے اور اس کی موجودگی میں بھی تعلیم بھی یہودی تہذیب بھی یہودی اور جناب قانون بھی یہودی لباس بھی سب کچھ اور ماننے والے جو برابر ہے وہ مجدد ہے مجدد اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جو دیکھے کہ کس عقیدے میں کس عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے تو اس عقیدے کے خلاف اللہ اکبر ایسا مضبوط قدم اٹھائے کہ لوگوں کے ایمان کی عقیدے کی سر جدوئی رضی اللہ ہو. میں پچھلے جمع بھی ادرت کبلا کے حوالے رکھ سکتا سی. اے اور کیوں رجب نو رضی اللہ اتم کا وسال ہے حضرت صاحب کبلا درویز مرید سارے جانتے ہیں میرے ماویہ سکار محبت کی نہیں سی <سلام> میرے چھوٹے حضرت صاحب کبلا علی پور شریف خصوصی بارک آپ کی یاد کے اندر بہت بڑی نسلے پات ہوئی ہے توجہ رکھنا طرح بلکہ وکرا وکرا بھی اور میں جی شروع تو گل کر گیا تے تے سارے نبیا دا بھی انسان ہے سارے راب لیا آپ اس مبارک کردے یہ آپ نے سبحان اللہ ایک نمی چیز سن پیش کی سر چلو ٹوکڑے ٹکڑے بےکتا کی دا چاہیے پنڈی کا ایک مویشی لان سے ادیب ایک ہوئی شدے ہونے اٹھ کلوتے نے میرے مرشد کریم مجھے کہتے ہیں جب نے یہ سہبی بارے بدگان ہوتا سخت تو مجدد نے ادھر بچے کا نا پوچھتا سی حضور اللہ تعالی نے ہے دیا کی رکھیے آپ ادھر فرماندے سن رکھ ماویا ہسن یا مواویہ حسین جل کر دے دے. کر دے دے. پیا کرنا سا آپ سے میں اگلا سنا غور کرنا میرا گلو میں گل پہ کرنا سن کے باپ اگر دیانت داری لال امانت داری ل جگڑی بنا ہے کہ کسی جان کا بوجھ دوسری جان نہیں اٹھائے گی ہاں اگر بندہ راضی ہے پوتر نے جیسے بگیرتی کرنی پیوک کروا کے جی کئی پتر کر رہے راہ جا سل مسلمان ہی راہجو نہیں کیونکہ ماویہ پاک نے سارا کچھ وسیعت کی تھی. میرے ابو سی میں تھوڑی ساری وسیعت سن لئی وطاعتا اور میں انو من لیا سمجھو ابو جی میں چل پیا جیسا مینو امام علی مقام میں آمد آمد وال پابندی گا ہوں پانچ دس دن تو نظام چلایا لیکن گل اوجو نہیں کیجی گل اے ہوں کوئی فکیر نا توجہ لیکن تقدیر دا بھی مسئلہ کہ مالی تر چیز ایک رب دا قانون کی بولو ایک رب دا فضل ایک رب اے بھی بلکہ نمی گل نہ سننا اکثر لوگ جی دا فضل کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تس یہ چیز تیاد فتوے دور کام ہی کوئی نہیں بے بخوف سہن کچھ چیزہ مخفی ہوں دیا نے کچھ ظاہر ہوں دیا نے. اور جہالہ تھے. علم کوئی نہیں علم دا قانون اللہ تعالیٰ دا فضل تو دی رحمت اور نمبر تین اللہ تعالی دی قدرت ہوں جہاں رب قانون ہے نا وہ ظاہر ہے رحمت فضل بھی مخفی نے رب قدرت بھی مخفی ہے قدرت انہیں کتنے پتہ ہے بول رہے یار کھے وخا دین کوئی پتا نہیں فضل رحمت روک چین کرنا تک بارے پہ آپ پابند سر نہ فضل رحمت دے نہ پابندی جڑی کرنی وہ قانون خدا بندی کی کرنی ہاں قدرت وکھاوے گا تے اسی بے بس فضر کر سکے گا کرنا ہے اس واسطے مطلب بڑے ہر حالے میرے حضرت صاحب کی بلادا تمہارا امتحا آپ نے ہمیشہ شریعت کی پابندی کرائی مایا بہمانو اگر تم کہتے ہو کہ کیا مت کے دل اللہ تعالیٰ نبی کے سب کے رحمت کر کے بخش دے گا فضل سے بخش دے گا تو فرماتے تھے آپ جلال میں آ جاتے تھے اگر کتنا کا چہرہ اندر سیا گلا کر دیا میں گجرات کشمیر پتھر کتنے بیان آپ کے سامنے لے کے سونے لے آپ فرماتے تھے جو قیامت کے دل فضل کر سکتا ہے بس دیتا ہے وہ دنیا میں روزی بھی تو دے سکتا لیکن کاروبار کیوں کرتے ہو جو آخر دے سکتا ہے وہ رب دنیا نہیں دے سکتا تو بھائی مانو اگر دنیا بغیر کمائے نہیں ملتی تو آخر بھی کمائی کے بغیر نہیں ملتی یہ ہے خدا بندی اور میں خدا دی قسم کر کے آنا اچھا ایسے وہ تو سارے علاقے سے کئی لوگ پیر نے مظفر گاڑی جا کے پیر صاحب بنا لے نے سام دب حالانکہ سر ادھر کا بھی مہنگا سی بازار بال خصوص مقرر رہا واسطے بھائی دیا تو لگ جاتے پیسہ ہی پیسہ پلا باہر جی سچ دسنا پین ہے اور اصا نو سال پڑھ کے بھی گونگے رہے ہک نے تو سان اکالے لائے جی ہوں ساری بےتی سمجھ آ جائے جیٹا مرضی کو پڑھ لینا پڑھ سکتے اوٹ پٹان کیا گئے وہ یاد کیتے ہیں کوئی اربی ادھر ادھر پٹی سی وہ بھی کوئی زبر سیر الٹیاں سی کر لینا اور ساڈا تم جہا درویش جہاں انہوں نے سن سن کے نا وہ بھی جاٹے چ پہچان کر لینا بھی ہاتھ کی ہے تو بادل کی ہے اپنے محمد علی صاحب چنگے بھلے مولوی گل لے چوری کی لیکن گل بائی جان ہوئی ہے مرد ملے درد نوڑے مرد سند گھر مرد گھروں مردار کیا اج پورے جاگے چاہتا پھرتے کسی مفتی ملے کی جرت نہیں انج یا گرنی چاہ دوروں جرابے والوں ڈرامے کرنے ہو میدان لاؤنا کچھ ہو رہے مرد نے مرد بیان کیتا ہے اور مرد بار بار, بار بھی آنکھ ہے اور بےمانوں لڑائیوں سے کچھ نہیں بنتا اور بات کا جواب بات سے ہوتا ہے جواب دلیل تو خدا تو بھی کیا گزرے جی خدا بھی تعلق نہیں نو باللہ ندال ایک توجہ نہیں کی ردا دلال یہ اعتراض کیتا کہ کے تھو میری میں کھانا آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ سے میں پیدا کیتے تکلیف فرمائی انجی گلے ماں تو ہے نا غرق کر سڈا لیکن نا رب گل جلال دلیل دے مو بند کی اے رب تو بھی گئے رسول تو بھی گئے قرآن تو گئے یہ دلیل دے نا دے. دا کوئی خدا ہو کے, کے انہوں نے غرق نہیں سو کیا اعتراض دا جواب دلتی جدو آخیا جاتا بھی آؤ پہڑے چ پینڈ چاہو میدان لاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں آتا تو اللہ تبارا گوتالا نے, انہوں نے جواب دیتا کہ بھائی تم علیہ السلام پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے ہو گئے مثل آدم تو مایا علیہ السلام کی مثال اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی طرح اتنے ماں پیو کوئی نہیں آدم پہ ماں بھائی مانو میری قدرت ہے میں وہ بھی کیوں کیوںکم بنا لیا باقی بندہ بندے دا احسان مند رہے آخ کہ یار میرا ماں پیو نہ ہوتا آخر وہ بنا سارا پتا لینا کی کی کرنا یہاں نے ماں پیونا کی سلوک کرنا ہے تو مدد جہلا انسان بغیر ماں پیو دے بنا لیا بخاو یہ آپڑے نہ لا جی سڈا لکھا ہوں میاں بیوی نہ سات بچے کتوں آدھے اللہ تعالیٰ دس نے دسیا قدرت نیک میری نا توں نہی خربا پتی نےدیے تا سارے ہیں نسل کیوں نہیں بتتی میں قدرت بہانا دے دے تو جگہ ملنگا نو بارہ بارا مال خربا پتی نہ دیا ملنگا نا بارا کھی گل ہے اچھا فرا اور رب تالا پھر ملنگا نیا نا بچے دو تیرے ترائے ہو گیا تو بوکے مرم چلو کیوں نہیں کی یار تاری منصوبہ بندی تو رب تعالی نے توجہ قدرت وخائی ہوں دلیل دے پہ دلیل جی چڑھتا اپنا گرچ کر دینا لیکن ربدید جلال ان دلیل منہ بند کیا جب یہ دلیل چپ ہو گیا تو وہ چیز تو مرد حضرت سر جملہ مرد گر سن میں ایک مرد ہوں تو بتری پیدا ہوئے پی ہوں اس مرد نا کے سارے کر دور دورے نا شیتانے ہدیش حدیث مبارکہ سرکار <سلام> نے سہاپا پاگ فرمایا ویخ رہے نا اور ہاتھ دیتا نہیں دی تلی کے جی میں رائے گزانا وہی ساری دنیا میں جو دیکھ رہے سر فرمایا میرے صاحبہ یا تھی لوگوں پر زمانہ آئے گا یس مومن فیہم کما یس منافقو منافی کو فی میرے صحابہ لوگوں کا ایک آنے والا ہے ان میں مومن و ایسے چھپ چھپ کر رہے گا جیسے آج تمہارے اندر منافق چھپ کی رہتا ہے پر سختی کرو تو مسجد تو اس بعد منافق لوک گئے نا تو فرمایا ایک انج کا بھی ترین دور آ رہا ہے کہ مومن چھپ چھپ کے واسطے ہاتھ بڑھتا مومن مومنہ واسطے دعا کرے ہوں دوستقل میں بہت کچھ آئے نظرا بڑا کچھ ہے جی لیکن اللہ ان دے کبھیرا میں گلا گا کچھ نہ جواب بھی بن جا گے میرے ہاتھ شریف کہڑی ہاں شیر تا رہ گیا حضرت صاحب کے بلا میں مرد گر سن مرد گر سن درا بول سکھانا آر چرف مچ آپ کے گرد قابل محمد بس کتنا وقت ہم سار ہاں ہاں ہر تارا وقت پڑھ کے بھی بے فیصدے آدھے وڈیا وڈیا کتاباں پڑھا کے بھی بے فیضے آدھے مطلب فیض جاری نہیں ہوتا کچھ وہ ہوں جی زہری علم تا نہیں پے لیکن حقیقت نگاہ حقیقت کروڑا دیا کتاب والے بھی گوڑے ٹیکی بیٹھے اور جس مبارک ہستی دا لکھ رہے خیل اور کل آپسواں مبارک بیٹھے آ ہستیاں ای ایک ہستی مینو تقریباً سال ہو گئے نے لگ بھگ یعنی اتنے تھلے بھی ہو سکتے نے بیاں تو آیا آپ وابستہ ہوا اور یہ بھی میرے آج سے بہت بڑا اعزاز بعد چی آپ دا جیڑا بھی خلیفہ بیعت کرے گا فیض آپ کا ہونا ہے پر کی خیال ہے وہ وڈیا اندرات سے جا کے سن دے کہ یار نا وڈے حضرت صاحب کے ہاتھ سے بہت نہ جا کے ملو کیونکہ انہوں ہلات دا چنگا پتہ ہونا ہے لیکن شانت وگری ہےدیس پڑھا گا حدیث بہت بڑے بڑے دے مرشد کریم دے پڑے ہوئے جی بیا تو جہل آسان ہے آستان ہے یہ علمی آستانہ ہے کہ سڈے ددے مرشد نے پنج سال یعنی ادھی صدی درس نظامی دامی کے پڑھائے اور کن جی پڑھائے جہاں کتاباں حل نہیں سڑنا ہوں شریف جا دیا سا. مشہور چشتی چترالی فوت ہو گئے نے براہ راست ان خلافت بھی ملی سی سید امام اللہ تعالی کو توجہ اور مطلب ہاتھ کے مدد پیر مشتی ہے استاد صاحب کی بلا برکات و کا دی بلاری کی زبان نے سنیا جی اس وقت تکفیر لکھی ہے پیر محمد صاحب نے استاد صاحب فرمایا کہ اس سوائے چند گلا کیوںکہ کچھ ان کو ہوئی نے اس طرح دیا چیزیں فرمایا کہ کوئی سو بار جام کے بھی آوے نا آج دا اے ترتیب نہیں لیکن فیض دا جاری ہونا ہی نا کوئی کتاب میں بند نہیں پیا بندہ عالم بہت بڑا ہوگیا ہوں ایک کتاب سے فصوص الحکم انہ你說... مختلف مدرسے چو گئے پڑھاؤ سمجھاؤ ہوں کوئی سمجھا نہ سکیا حالانکہ وہ دور کس طرح ہے ہوں کوئی نہ سمجھ آ سکیا تو آخر کسی آخیا بھی لوگرا شریف جا اتنا ایک عالم بیٹھے نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لہجے خلیفہ بھی نے وہ تینوں سمجھاؤں گے اور انہ توجہ یہاں نے کی آخیا سے پیر محمد چشتی چیشتی چترالی آخیا جا مجھے وہ کتاب سمجھ آئے گا میں اندر مرید ہوا گا ویسے ہو رہا ہے کہ پیر بھی آ لے اور ادھر اور دنیا ونڈ کی ہوئی ادھر ماؤلی دار ہو دارا اور پیراندار راہ ونڈ کی حالانکہ ونڈ کفر ہے یہ اگر عقیدہ تن ہوئے تو کفر بنتی ہے کیوں بھائی ماؤلی شریر چال فخر کما پیرا دی خدمت بھی ہو جائے گی جہاں بے سبحان اللہ قربا جاؤ فرما سنگا دو بارے تھی یہاں کا آآ آآ مرے o saimaradi o yaar kare ibadat thi rab allah ko dekana o ghaflat ko wala khulsan par de haath de khana bol mai qurbani jena to pa ho jena mile na peeri ya gana میں دی دی دی بڑی جگہ کسے نے میری کتاب نہیں کرائی آپ نے فرمایا ہوشتی ہل کدو بول گیا کول جی اتو ہی تو ہوئے ای یار ہے فرما آدمی جب کی دمجھائی تسلی کرائی Oh, Haan, Haan. فیض جاری فیض جاری نہیں ہوا تو میرے حضرت صاحب کی بلال آپ سرکار رحمت اللہ نے کوئی حضرت ہاں مرشد کریبی کتنی پیاس دل چک کی لے کے فرمایا وہ کئی در سر آئے تو گوڈے آ کے اپنی سرا دیں گے شاہ حضرت بہاد شاہ کامل الگی اللہ کے فکیل بیٹھے نگاہے پاطری نگاہے پاطری پرچے جو پڑے آسو عمل آسان ہوگا جو پڑے سو عمل ایمان والے سرکار نے فرمایا فرمایا جس نے علم دین پڑا اور سوفیا کی سنگت نہیں بیٹھا وہ فاسق مرے گا اور جس نے علم دین نہیں پڑا اور صوفی بن بیٹھا فرمایا یہ بے ایمان ہو کے مرے گا اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہے توجہ رہے گی غلطی اتنے یہ لازم ملزوم ہے لے کے ونڈ رہا مین ان گل سنائی محمدری صاحب نے بھائی وہ میں نہ لیا مجھے سیدھی سیدھی گل سنا دینا بھی بندہ ایک تو جمع تھوڑے پڑھتا ہے پکا شگرد کسی ہو دا چار پانچ چھ سال ادھر پڑھے میں اپنے مطالعہ کیا ڈردا سب ہی پتنی بنا کہ بولنا کی ہاں جی پر جدو اللہ کے فکیر ہے کہ بند دلو چب جائے آپ بولنا آ جانا انہیں کیا جی گل یہ بھی جو کتاب جو پڑے آنا پڑھیا نا وہ ممبرات کو نہیں لبتا میں بڑی جگہ وہ ممبر کو نہیں لگتا ممبرات بیان آتاب کوئی نہیں اتنے جو پڑھنا کتابوں بیان ہوں پہ جو نہیں گرے مرشے کا فائدہ یہ ونڈیا اچھا وقت ویکو نا ہو رب د فکیر سی نا بھرا بندہ بھی تو چاہیے باہر نہیں گرو دے دست نہیں ہی دے کی بلا، دے پھر ویخنا اللہ ہو کبیرہ مرشد اپنی مثال آپ استاد اپنی مثال آئی آل! آل! آل! آل! اللہ گی رات بچو لیکن ادھر اور کئی دے در در در پڑے وہ نہ نہیں نہیں نہیں مار میں کہ یہ تانا تو نہیں نہ دے سکنا ہے کہ دنیادار سن کہ جی یہ تانا خدا کی قسمیں کوئی نہیں دے سکتا اتنے سارے شیشے والے بھائی بیٹھے نے ترکے کی کی دی دنیا دے مولوی تیر نوپیا پانچ سو بہا کے فتوا جیویں مرضی لے لو جیویں مرضی تقریر کرا لو ہاں بڑے میں پیسہ بنیا جا مینو اپنی مرضی چلاوی کی نہ تکلیف جا کے سد کیا کرنا رب سے فرمایا تیرا بات روایت نسے کتنی توجہ نہیں کی میری گلتے اور یہ بھی سانو کتوں لبیا ہی مرشد در تو لگ اصل میں کہیں تو بجیا سارا خاندان بھی قربان کرا میرے نال وہی گئے جی روٹی نہیں پوچھی چائے نہیں پوچھی میں کیا لانت یہی تو لانت ہے سر تلایا کو چاواں روٹیاں چاواں روٹیاں تو اتو ریڑی لیا توجہ نہیں کیتی میری گل اللہ دلورستے پورے کر رہا ہے یہ پہ بت بھی میرے وستا پیا میں پتروں کی خاصر کوئی پلاٹ یہو جہ چلے قبضہ نہیں حضور میرے دل دے اندر بڑی بڑی کوٹیاں بنگلے پلازے بڑے بتے وستے نے مہربانی اپنے اپنے سلطان باؤ نہیں فرما دے دل یار دے پیچھے ہوئے مت یار بھی کدی سیاح دل تو تل یار پاسے نہیں لا فر آد جی سانو سمجھ بھی نہیں لگتی کان حک ت آج یہ پیچھے جمع کل آدھے پیچھے جمع پرتو پیچھے جمع پیچھے جمع نظریے اللہ پہلا فرما محبوب شکر کرو رب شکر کرو ٹکڑے ہاں استاد صاحب کے بلا دیا کی محفل نے میں قسمیہ خدا دی قسم میں کوٹا دولے یہ بکر اکثر توجہ چاہیتا ہے ڈھائی ڈائی سو کلو میٹر درویش موٹر سائیکلوں سے میں سارے کوزار جان آ ڈھائی ڈائی سو کلو میٹر روٹی جو کھانا دو سو کلو میٹر ڈائی ڈائی سو کلو میٹر وہ یار آئے سر روٹی بھی نہیں پوچھنے جو لینا سب لب وہ لبھی جان روٹی میری گل سے توجہ نہیں کیستا میں نہ فرمایا محبوب میرے ان بندوں کو خوشخبری تے خوشخبری جنت دیوں نہیں اور گا دیوں نہیں خوش سناؤ میری کی جنت کی کیا باتیں بات ایسا چیشتی تیرے سامنے بہنے نہیں ایسا نہیں چاہیے نا بھائی آپ <سؤال> کو بات ان کرو نا سڑو کی گی تو گی اتر گی تم عن القول جو بات غور سے سنتے ہیں پھر کرتے کیا ہے یس تم جو اس میں سے حق لگتا ہے اس پر ڈر جاتے اس کرتے ہیں اس کی کرتے ہیں ہیں جاتے حق کے پابند ہو جاتے ہیں اتباع کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں الحمدللہ للہ اص مرشد کو بہ جائیے جی استاد صاحب کو بہ جائیے ساڈا اٹھانو دل نہیں کرتا اور میں سو اگ دیا بھی اِس ہے انہوں بھی دین کا اتنا شوق ہے سانوں باسیاں شروع ہو جی چلو چلو کرنے سنا دیا چلو گلا تو گل آئیے وہ بھی دس جانا ہوں بشارت والے ہدایت والے کی تو سن لے ہونا ویسے میں یہ مستقل موضوع لاؤ سائن ہے جی ہدایت والوں اور گمراہ کی نشانی توجہ سفت یہ بات غور سے سنتے آت دی کی سنا دیا کرنا واستے تو قرآن زبان تے عربی تے گلا باتیں سڑنا <سجل> بھائی آپ ترجمہ پڑھنا پہنا آبان سر گور نی کرتا جا اس وجہ برواس وہ کی دے سر لا تسما ہو لہذل قرآن کافروں نے کہا کیا کہا لاتسما ہو لہذل قرآن یہ قرآن نہ سنیا جے قرآن چی میری گل سے کافی لگے سر نبی قرآن سنا سنو واؤ فی راڑا پاؤ شور کرو جیت گئے وہ کیاست کدھر کدھر لگی جاتی وہ نشانہ کی وراثت کدھر کدھر ہوں آپ لاوا روڑے والے کون نے کل لا کے سونا ہو اپنے آپ کو مسلمان کہے نشانی اندر الام صرف کافرا لی پائی جائے آخر گور سنا دے سورت اللہ <سؤال> ہم ہمرم مسلمان فیرا فرت ملک ربید فرمانے محبوبہ جب تھی حق بیان کر دے گے جب حق بیان کر دے گے کیفروں کو کیا ہوا یہ حق سے منہ پھیرتے رسیت سے منہ پھیر لیتے ہیں کا اللہ ہم ہمرم مستان گویا بٹ کے ہوئے گدے ہیں فرط مل کسورا جو شیر حق سن کے نسا قرآن کی آخر ہے سورت مجھے سرج نہ چشتی مجرم جی ہوسا والا مجرم سوچو نہیں کی میری گل مرے یہ ادر صاحب گبلا دی شان دس رہی آئی اور آپ دا پیغام کی سی کی پیغام دا اور آپ آخری واری بھی اوکے میں دربیشا نے منہتے یہ بٹکے ہوئی گدے جو شہر سے مانگو یہ مطلب یہ سن جک چنگا نہ لگے تو نسل والی کرے وہ قرآن دوح کی برحق کتابی کتابی علم کا انکار نہیں لیکن رب کچھ بندے اپنے ایسے چنے ہوں نے توجہ جنہوں کے دل چ دنیا نکل جانے گڑیاں دا شوق، نہ کوٹیاں کا شوق ان دا شوق،, ایک کوئی شوق ہے کہ رب دا دین لوز لی دید لے ظاہر ہوا آیا ہے غالب ہوتے آیا ہے بس رب دا دین دنیا تک غالب ہو جائے چٹائی تھی، سالو چٹائی کافی ہے سال چٹائی سے قسم کر کے نہیں نو رب بغیر کتاب پڑھے او علم تا کر دیں کہ چنگے بلے کتاب والے بھی اتو آ کے تصحیح کرا جی پچاسی اور دو بولو بولو بولو تین جلد نمبر تین سو سو پچاسی اور حدیث نمبر ہے چھ ہزار ایک سو اکانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت ہوں اور خوشامد نے میں جو اپنی اک ویک ہے اٹھارہ ان سال کر رہا ہوں مر را کے دنیا دنیا کی طرف رگبت ہو جاتی ہے اور دنیا کی طرف تو لمبی ہو جاتی ہے ری ہاں جتنا دنیا, ہو ہو ہو ہا دنیا غرق ہوتا جائے گا دنیا کی محبت غرب ہوتا جائے گا اتنا موٹا دل آتا ہونا جائے جتنا دنیا وردا جائے گا دل ہوگ فرما دنیا دنیا دنیا ہو ہے کوئی دنیا دی پرواہ نہیں کرتا تو برباد وہ کسرہ املا ہمیدیا چھوٹیاں ہو ج نہیں رکھا دس سال بعد ای کر بیس سال بعد کری کر گے ایلاز لے کے ای کر نہیں نہیں ہا املا امیداں چھوٹیاں نے بس یار اج گئے کل گئے کل گئے امید چھوٹیاں ہو نو چڑھ دے دل دین آ جنیا نکل ہے اور رب ہونے ربے دل جنا یہ فکیر بغیر استاد بغیر زہری دے باندھے عطا فرما چڑا غلطی کر سکتا کچک ہو سکتی ہے میں کل کو جا جن رب سونا لدو لکھا کروڑا میں آخی واقعات بھائی خورم صاحب بیٹھے نے شفیق صاحب سدیق صاحب نے جی کھوپڑیاں نے اصل تر گئے افسوس واسطے اچھا بہرل سان مرشد کریم سواری سے مسئلہ بن گیا اتر اگو گئے حضرت صاحب جب گو چیز جی چل رہی ہے جی نا اور اپنے دنیا داری گفتگو فرما چنگے یوگی ادھر پڑ رہے موقع نہ ملیا بھی آخی زور گردی سڑ گئی افسوس نہیں کوئی ادا گھنٹہ لگیا گل چک کی آپ نے آئی ہوں بس رب کا مال سی کسی اتنے ساری گیٹ فٹ جائے تو سارا خاندان اکٹھا کر لینا کو سیت پٹ گیا ہوں جہ کے دا ادھر ہی قسم خدا لشپشن درویشی فکیری ماحول لیا اسی کا کام ہے جن کے سامنے سونا مٹی برابر ہو جائے ان دا سونا غائب ہوئے پھر بھی کوئی پروار نہیں یہ آخری جی مٹی پیروں اور یہ سنو ای سانو جس ہستا نے بہت جس ہستی کا دنیا کڈی ہے دے تین بغیر کسی استاد دے ایسا علم کر وسال سامنے استاد آل ہوں کتاب کا یہ حال ہے مکتب ہے مکھی تھا کوئی نہیں رکھ دی گل ہی آ رہی نے کتاب آ رہی ہیں لیکن توجہ طلب گل ہے بھائی جنہ نے جنہیں ہاتھ سال اچھی کتاب ہی نہیں تک مطلب اتھے اے علم آیا پی ایسی. اللہ اکبر اور دوستوں پا گور فٹا کے تھاک تھا نہیں نہ مینو آپ ہی آخیا تھوڑا جا وقت لا چلو میں لا دینا وقت ہوں اسے میں رام رضوان اللہ مجمین اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نازل فرما دیا خبر جنہوں نے بڑے بڑے مسلے سڈے حل کتے نے نہ ایک سوال کیا سو اثا ایک دن عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نو جا لے سو اصل کہ بندے بیٹھے کریے اسا بندرم سلام کال آپ سرکار نے فرمایا فی فرمایا میرے بتی اس مردے خلا کل بیٹھے آج جب اضافہ فرما چھوڑے جا بولے اضافہ کر چھوڑے انہیں کل بیٹھے آ جے پوجو نہیں کیسی گل سے بول پو بول پو سکو کام ہیں میںودی کی گلام قوم ایسا کہ نہیں آپ ایسا کتنے بیٹے چلا ہوا بھی یہ بھی لانا تھی لانا اے حق ہے بولو نا حدیث ہویا تو میم دس آپ کدی بیٹھے نہیں دیکھ لائے کتنے کتنے کتابوں پڑھے ہوئے قانون پہ تعلیم وابستہ نے لباسا بستہ لے لے نسل پینٹ لالت پا کے سکولے جا رہی ہونا دیا ونڈیا نے کی اضافہ کیا اضافہ تو سیتا نو سال کتاب پڑھ کے تھلے سی پتہ ہی اللہ کول بیٹھے کو سرکار نے فرمایا میرے امتیو اس کول بیٹھو کہ من منت کو جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے جی اضافہ ہاتھ گلا کرو آلہ! ہویا کہ نہیں ہویا ہوا سٹتے ہو کہ چکتے ہو رب دا نام تو جہے سٹتے نہیں سمجھ جہر کے پوتر نے جی اضافہ تے ادب تے, تے ایمان دی پہلی پوڑی سٹو انہیں علم کہنا پڑے گلا نہیں مرنا سلطان باہو مار دیں پڑھا پڑھیا علم ادب نے سیکھیا علم پڑھ کے اگلے ادو بھی گلتا کرتے نے علم پڑھے ادب نہ آئے فرمایا وہ علم پڑھیا کوئی نہیں مینج وہ دا چھٹیاں کرے پنڈ چکرے میں فلانی فیکٹری کام کرنا پنا مرادہ جی لگ دی اس رجسٹر کو خارج کینخواہ تنخواہ جی کتنے ہوئے پاکستانی دخل کے جی لے کے گیا جی راجا کوری تو واپس کر دیں گا ہر توجہ دہ سے مسلمان دخل ساری دنیا ہوئی پی جی سپاہ نے پوچھے بھی میں داخل لا <تصفح> <تصفح> دا کے کھا جا ادا دا جنا کٹ کے مرشد خدا دی قسم کر کے آنا کتنے محل شریف بن چکے ہیں ایک ہزار قریب محل دے؟ مرشد پاک دے نہیں قرآن پاک دے سن جی کٹے ہونے لے میری توجہ نہیں کیتی محفوظ کرو سو بائی میم دسو ساڈے کیونکہ علم حدیث ہوا دی سرکار کو پوچھے سب نے کھڑے کو بیٹھیے آخر اٹھنا بیٹھنا تو مطلب بی کن اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہوتا بھی آ کے چپ کر کے بہ جاؤ گھنٹے دو چپ چڑھیں گے کی کلام سنیے کان سنیے آکا کریم نے فرمایا اندر بیٹھا کرو جہاں بولے نو معلومات مان لال دسو جدے ادھر بہن سات بہن آ نوا سبک نہیں لبتا وہ جی سبک میں آیا میں شان سنا سبق شروع کرو رات مک جائے آپ فرما رہے سن دو تو بھی بڑی ڈکری سی سامنے فرمانے سر میا تباہی ہوئی پی ہے سوچنے آ دسیئے کی چڈیے جب بولی جائیے مکنا ہی نے خدا کی کے آدھی کیا جات بھی, بھی،, بھی، <تصال foul> بیچ خدا کیمام جائے میرے مر سے پتھر میں تھی آپ امام ادب بھی نے امام درمیش درویشو چھولے منہ چکاڑ کے بولو ہیں نہیں امامل ادب آپ سرکار نے ادب کا درس بھی اور سڈے رنگے کمی نے بےغیرس پڑھ کے جو دے پڑھیا ہور پاسے، پڑھیا ہورا کول لیکن اس مرد فکیل کر سم کر رہی جانے پر تمکیل کر ہاتھا کھلے ذریعے ہوئے اس ذریعے کا انکار میں کیا کرو نسلی خاندان بندہ ذریعہ نہیں بولتا یہ وہ شیطان جڑے نبی دا ذریعہ بھی بول جائیں وسیلا ذریعہ وسیلہ سرکار ذاتی کہ قرآن کلریا کہ آسمان سے پہاڑ نہیں جل سکے وہ <قَلْبَك> وسیلہ ذریعہ ہے کہ نہیں جن سد کے تجو ای گل کی کڑی در کڑی وہ جن دی جن جی تیری سلاح ہوئی بغیر سبق یا ادھر سنو جہن یہ کامل مرشد بنا دیا ہے آخر میں گل کرد میں سبق دے اپنے پیر بھائی حضرات ادھر ہوں کئی دفع انج بھی ہوں بھائی لے جان آگارا میںگاہ نکل گیا نیک میںالیشن کئی بار دیتی سرکار نے فرمایا سدیق ہائے ابو بکر صدیق کیا مت جیڑا بندہ میرے سے ہی مان لیا گا وہ سدھی تیرے تو ہو کے میرے تک سارے عدی عدی دا جر. تو تیرے تو ہو کے پھر میرے تک آؤ کیوں او تیرے وسیلے سارے آئے نا فاروق یادو نے آپ نہیں سی فرمایا فاروق یادو جدو مسئلہ بن گیا کوئی گل بات ہو گئی دونوں کی صدیق پاک فاروق پاک فاروق یادم نے معاف نہیں کیتا صدیق اکبر معذرت کی معاف نہیں کی تے سرکار دی معذرت کی, کی گئے توجہ تو آ کے اتحاد ملایا ہی نہ تو فرمایا امر صدیق اکبر معاف کرنے ہی کی نہیں کرنا تینوں پتا ہی کون ہے جب تارے کہ میری بھائی جھوٹ پیا بولتا ہے ایک سدھی پہ تھی پہل کر میرا خیال ہے جی سڈے شیتان آ کے درار پہ وہ ہوشتہاری ہو سکتے نے نہ یہ سکولی مرشد سب کا پڑھا چڑیا یہ بہت پکے ہو گئے سکولی بھی نہیں ہو سکتے اے ووٹر بھی نہیں ہو سکتے لے لین کرو یہ آپس چڑا اتنے ہاتھ توڑو دے دربے نے بابا مت سمجھو بیسی محفوظ آگلی مبارک دی سی اور ادھر ہوں بھی نہیں ہوں بلکہ دورہ فیض آ رہے ہوقوق پورے مریداں پر مرفو ہو گئے نہ ساری ادھر ہو جاتی تو فیض الحمد للہ جاری ہے جاری لوگ تو میں ارد کر رہا جن تین پکڑ کے مرشد دراہ و اس در تک کھڑے ہے تاری زندگی آسان نہیں دے سک کیوں آہا تو جنہ مردی بس جا وہ تیرا ود لا نہیں اندر کھاتے چاہ سارا کچھ اندر ہو کیا سچی کہ گوڑی اگر میرے خیال تھی گور کر لیے تو مبتع ہو پیار ہو جا کو چار ہے ٹوٹا نالا مزید لا کے آ جائے گا پیر بھائی باہر نہیں آئے ابھی اپنے گل کر رہے ہیں دور مرو ڈاڈ ہے نا دور بڑا ہے جی اتحاد توڑنا ہو سال پتا چھاپنے گنا ہے رام رسول کا نام روئے جرم ستا سی کہ دسیا پوچا بولو یار ہے امرسر کا نام لے تھک د <تصفح> مرشدِ سے آئے. او کی دے جاو ہا اور کئی جہی ہوئے نا مین فون کیتے شروع شروع میں سوال کرتا میں سوال جی نہ ایک دب میم دے کی میں کہتا گولادی اللہ تعالی الفے خلیفے, نے سید امام دے اور کئی خلیفے نے. اسی طرح ادب خیر حیا فیض اور ٹوٹ حق فیض جیڑا میرے مرشد تو ظاہر ہوا مینو خلیفے دا کا بخار شریف والے کوئی نہیں سی؟ اللہ میری گل سے توجہ نہیں کی سجنا مقبولیت آستے کافی اللہ اگے دو جملے سڑو بھائی یار کب کم فل میںراہی جا حضرت کریے سرکار بارد نے فرمایا ہو با جدو بھی بولے تو یزید کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے اچھا تسلی ہو گئی و عمل رین دنیا تو نفرت ہو جائے آخرات بھی جنہیں ویکیا جنہیں مرشد کریم دی زیارت کی ویک لو ایمان لال دس بھائی فقیر نے اپنا فکیران اللہ اکبر. توجہ رکھنا ذرا اگے فرمایا وہ یز حضم فی دنیا تو تیرا دل چکیا جا تین سفت میرے مرشے کے قریب اور مجددی مجدد تعلیم تہذیب بھی قانون بھی ہت آ کے دردوں کا وا اسلام دا قانون طریقہ کافر دا تو وہ مجدد ہے میں آخیا جی مجدد وہ نہیں ہوتا جو کفر کے ساتھ جوڑے مجدد وہ ہوتا ہے جو فلٹر کر کے جو کفر بگیتی ہو اس کو ادھر پھینک دے جو حق ہو اس کو ادھر مار مریض کر دے کہ پتر اہ حقی ادل ہی اندنا چل نائیں, اے بات نہیں اند تو ترٹ نہیں اور توجہ اپنا آپ کی بےت کا انوکھا جڑا رنگ حضرت صاحب او کی ہے او انو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نظر آئے گی انہیں کی فرمایا سی اللہ تعالی نے امت مسلم انہوں دی گل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ناننا قرآن کیسی قد کا نتل کم اسوتن حسنت الفی ابراہیم ودینہ ماہ بے شک تحقیق بہترین نمونہ احمد نبی کی امت بہترین نمونہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی ہے, اللہ ہے اللہ کس بات میں وہ نمونہ ہے تمہارے لیے اے آخری نبی کی امت وہ کس بات میں نمونہ ہے اِذ قالوا جب ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ امتی مومنوں نے کہا، کس کو موم کو کیا کہا ان برا امن کم جب اپنی برادری نو آیا ان برا امرکم ایسا بھی برادری والے ہو بے تینوں مشرق جن کرے اندار ہاں تو بیدار کی فرمایا وہ بڑا بہن آگا بھگوان دشمنی حضرت صاحب کی بلا کی نمونا بنے ادھر آپ کی اس چیز نریدوں میں فرمائے حضرت ابراہیم اسلام فرما رہے ہیں اپنی برادری نو جن آخر حتا تو کہ جنا چاہیے بلا جکی ایک رب سے ایمان نہیں لیاؤ گے تو بےزار بتان تو, تو بھی, بیزار تے تو تو بھی اور سڈیا دل چرادری والے تو نفرت ہو سڈیا دل چی نفرت بوگست ہو سکتا ہے محبت ہو سکتی ر اور مرشد کریم دا ماضی وے برادری نو کتنا دین دسیا شیطان دیا بچوں نے کیسیا ویڈیو بنا کے تو شیتانی ہے جی لیکن تینوں پتہ ہے ہر سورج تو تھوکے گا تو تھوک منہ اپنے مڑ کے ڈگنی مزدور چڑیا تو تھوکے گا تو مڑ کے اپنے منہ چنی نا وہ تھا جانے کوئی نہیں توجہ نہیں کی روشنی چ کوئی کمی آئی بھی کوئی نہیں اچھے ممبر تے ذکر اللہ اللہ تو ذکر کھان دے اسی طرح ہی توجہ کرا حضرت صاحب کی بلا ویخیا نہیں آئے ساڑھے تین سو بیگا زمین چڈ کے ٹر پی فرمایا جد نہیں سردے پاسے لگنا تے میں بے بےدینا گوارا ہی نہیں کرو پر ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا سی کی یہ ہے نبیوں کے وارثر یہ لوگ ہیں نبیوں کے وارث نبیوں کے وارث نہیں ہوتے کہ جو اپنا نام دین کر لے اور نسل یہودی کے حوالے نبیوں کے وارث ان کو یہودی کا وارث کہو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں جو کفر سے خود بھی ٹوٹے کفر والوں سے بھی ٹوٹے اور ان سے دشمنی ہے کہ ویسے آتا آتا آزا مرشد سمجھ کیا خدا کی قسم کر کے آنا سامنے برائی آدھی جائے انگ لگ جاتی ہے جی دربار شریفی دینا ادھر بیک پین کی گل ہے میں استاد کی گل میم انجھ آیا وڈے استاد صاحب قدر ملتے دی قدر قدر تالا جاند ہے سارے رنگے کمی نے پتا اور کس نظریے کاڈے جگہ لیکن کس نظریے نا کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس مرد فکری ہے بڑی کتابوں پہ یعنی اپنے کابل نہ اچھا پھر اس گل تو آپ کتنی چڑ سی پتا جی مت ٹیکن کو یہ مجھے ہے جو جو بیمار بھی ہو اور ایسی بیماری ہو پہلی دفعہ جو آپ بیمار ہوئے لگا شدید, شدید درویش نے متھا لایا بولے فرمایا میاں مت اللہ تعالی کی بارگاہ میں لگاتے ہیں آج چومنا ہے تو ماتھا نہیں لگانا شریعت مسئلہ بھی دس دن آجزی بھی پیش کر دی سبق جانے سب بہت لوگ چوم رہے پر جنہ کے سامنے ہو بھی شریعت وہ اچھا کچھ اولیاء کرا ایسے ہوندے نے شریت انہیں فطرت بن جاتی ہاں جی شریت خط نتو حضرت قبراج ہاتھ نے پتنی کی کرنے آ. اس قابل نہیں لیکن پھر بھی لا کے آتی چاہیے وہ آپ قبر چلا لاگ گیا تو میں, میں تصور آ رہا ہے کیونکہ ہزارہ بار بھی گا کتنی باری آپ نے منع فرمایا کر کے دنیا کی محبت کر دونا دی طرف متوجہ کرا سا جی اور کرتے ہے جی بس ایک توکل تو کی گل سنا دینا آپ پیسے بس دیکھو باطل, باطل دے سامنے ڈٹ کے اس دور چک کی گل کرنی تیرا کی خیال اللہ اور آسان بھی اس نظر نہ بچے پہ اللہ حضرت صاحب کی کوئی باطل ایسا تے اس زبان تو بچ کے آؤ فکا سکتے جی اور سب تو ویڈی گل چھ لفظ نے اور میں پھر آخری, آخری کرنا سجا دینا چاہنا لنگر کھانے کی ماما دلی صاحب درمیش آپ دیں جی آپ تو کل بھی سننا یہ گل لیکن ہوں کہ مسیح چھوڑے جی جدو باہر سب انتظامیہ بہت کھوانا ہے ڈیڑھ بجے پناؤ وسیم صاحب پکوایا وہ کھانا جی دو بجے آنا نہیں کمرو بیٹھے رہو ابھی جا دین نہیں سنتا اسٹا پناؤ کیوں ہو گل کہ چھے لفظ. عالم حاضر دے. کتنے چاہیے دے عالم نے استاد صاحب جی بلا آپ کی زبان نے سنیا بھی حضرت صاحب جی بلا میم یہ ادب غیرتر مخالفت تین لفظ ہے ادھر کول ٹی وی چھ کی نے میں کتابیں لیا رہا حالی انہوں دی شرح نہیں پی مک اچھا جی مزے کی گل جتنے بھی موضوع تو چل رہے نے نا رب تالا سلامت رکھے دشمن لالتی ملاو آپال دشمن کھا کچھ ملاو سمجھو جیڑا بھی موضوع سننے آ مینو دس تین بھی کھچ کھچ آ گیا کہ موجود نو تو نواں کئی ناج دے وکرے نے موجود میں سارے مولویا زندہ باد سارے مولویا کے موضوع کٹے کرتا کری رہا گیسٹ دے نا وقا موزوں کے نہ ہی انج دے تو سارے اتنے دعلے پھر رہے سارے موضوع لا تر فی الحال آ کے مرشد نہیں کھولے کھولے کھولے دسیا نبی آخری ہے تو تعلیم بھی آخری ہے قانون بھی آخری ہے نبی کی لائی ہوئی تہذیب بھی آخری ہے ختم نبوت کے معنی کا کیا پتا ہے توجہ نہیں کی تھی میری گل ختم نبوت نبوت میں تو سمجھوتا نہیں کرتا تو تعلیم اور تہذیب اور قانون میں کیوں سمجھوتا کی میں اسی طرح ہے کہ نہیں مان ہیں جی یہ آپ لے آگے دے زیادہ فرمایا میں اصل نبی دی غیرت ہے اس بندنوں جیڑا سرکار دی تعلیم دے خلاف تعلیم کا وائرہ نہ کرے آپ دے دتی تحزیم لباس دے خلاف لباس کا وائرہ نہ کرے آپ دے دتے قانون خلاف دے خلاف قانون گوارا نا. اصل غیرت ہی اس کو نبی کی ہے اور جو گڈ مڈ کر رہا ہے اوپر دے ڈرام ہے اس کو غیرت نبی کی نہیں ہو سکتی کیوں نبی دی غیرت ہوتی نبی دا دین سامنے سے بہ ہوے تو چوپ رہے تعلیم لگی جائے تازی تو لگی جائے قانون لگا جائے قانون چلے تو انہوں شرم نہ آئے میری گال سے توجہ نہیں کی تھی اس کو نبی کی غیرت نہیں ہو سکتی نبی کی غیرت اس کو ہو سکتی ہے جو نبی علیہ علیصلاسلیم کی کہ دین کی ایک بات میں بھی غیروں سے سمجھوتا گل اے اے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ذکر ہاں جی اے غلب اسلام کے لیے اس واسلہ کیا ہے اس معلوجے میں کافی وزادت کی جی پاکوں کا سدکار انہوں دا فیض توجہ تو میں ایک گل اس کو کر رہا ہوں. بھائی کئی بچارے فیتنے کا شکار ہو جائیں جی کہ تھی نبی سکتی کی خیر بول دیکھو پتر جو اصد بول رہا ہیں وہ تو بول کے وقا جو سرشد بولے پیر لب کے نظریات نظری رکھ جو ستاد بولے استاد لیا کے وقا میری گل توجہ نہیں کی رلا ملا کے ساری دنیا اچھا ویکو وہ کیوں حکومت والے کیوں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے جہے منصوبے بنیادی نے تو ادر تو کا کرنا سا کہ مجد وہ ہے کہ جو حق سے جوڑے کوفر سے توڑے جو کوفر سے جوڑ دے مجدد مجود مجد ہیں بولو میاں شہروں پانی دے مرشدہ بچوں نے نقش دے اندر پیشوا نے نا انہیں کی فرمایا انہیں اے فرمایا ہے کافروں کے ساتھ ووٹ بھی لڑو مشرقوں سے بھی ووٹ لے لو ان کے ان کو اپنی بیٹیاں اور بیٹے بھی دے دو ان کی پینٹیں اور ٹائ ڈالو انا کیا, انا کیا, کیا انا رضی اللہ تعالیٰ علو فرما دینے اگر ایک شخص ماں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نماز روزہ سب کچھ کرتا ہے لیکن کوفر اور کفار کی نفرت نہیں بے نہیں اس کے اندر فرمایا وہ مرتد ہے واجب القدر ہے اس کا حکم مناسب جیسا جس کا فرمان ہے مجدد ہوتا ہے اور الحمدللہ اللہ ہمارے پیری مرشد وہ اس قسم کی مجد مجدگی جیڑی پیپسی کی بوتل ہے دھو کے کسے تیل پا لیا اگلے وہ بھی سر تی لاؤں دا لیا پی دے دوتل جن گہرائی چاہوں گا بلکہ اگر غور کیتا جائے نا مرید ہیں انہاں کی تعلیمات سنگ کے پڑھ کے تے آپ شرمندہ وا بھی نہ مرادو سڈا کی بن پریشان نے اب ادھر سننے جو مار سارے کو کچھ بھی کوئی نہیں ایسی آپ پوا لارو جانے بھی یار اس دور جناب سونے ایڈے آپ بندے دتے ادھر جتنا واڈا اس اللہ تو بارے آنیا پڑی جائیے میرے حضرت ملا ایگا بھی جی ہر ہرف کا اللہ کا اپنا وطن بھی چڑیا اسی طرح اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی مالی بھی پرواہ بچیا کی بھی نہیں کیتنی بچیاں کی شادی کرایے مکان تی میں جڑی گل میرے دماغ چند میں کرتا ہی رہنا میرا خدا دی قسم کر کے آنا دل کر بیویا کا ہی ہی ہی ہی ہاں بیٹھے آدھے نے گجے کی نہیں آتے امان ہے دو مرلیا کا مکان ہے دیا جوان ہو رہی ہیں پتر جوان ہو رہے تھی اج تک بڑا یا کھ نہیں انہیں شادیاں کتے کرا گے مہمان کتنے بہواں گے شادی کی نہیں ہوتے میں کنا گار کن سنیا ہے چندرا ہے روڈ اتانا شریف سے کرائے بندے آنگیا آخیا ہزار گجر کلونی دون کنال جگہ میں پیش کرنا قبول لایا پی دے دے جگہ کی سفت اللہ د فکیر کی گل فرما نے پیسوں کی کیا لینی ہے عذاب کے انتظار میں ہے یہ سکولی گرک زمین کھلی ہو جائے گی جہاں دل کرے گا چھوٹی گل اللہ اللہ جی. اللہ اللہ نہیں مولوی نو دو کنارا کی گٹھا آخلا اور اے دیگا. اے دیگا. اے دیگا کہ سارا کچھ تیرے شانہ بیان کر دیں کہ مرل پیچھے گھر وال سلام جہ سبر کرایا رہ اور میں چنگا نہیں سمجھتا کہ اس بھائی دا ذکر نہ کرا جس بھائی نے ایڈی وی نیکی کی بھائی ارفان صاحب پیارے الähitesان الähitesان <ت> میرے رنگ نے قبول فرمال ورنہ خدا کی قسم کر کے آنا حضرت بلا دی ساری زندگی مبارک تو کرائے بھی لگی جانتی آسا پروا بیوی دا مطالبہ نہ بچے دا مطالبہ نہ اپنے دل چ کوئی سجنا یہ نے فکیر خدا کی گیٹ کڑکا ٹویشن پڑا مطلب ہر پاسوں آنا چاہیے ڈیفینس بڑھ جا ڈیفینس تاکہ مولوی لے کے کم فرد کوئی پیدل کوئی سائیکلوں سے کوئی موٹر سائیکلوں سے نہیں پیر گل ہے پیرا کا بھی یہ ہاں بھی ہر سال آ رہے جہاں مرید آئے دیتی جائے کہ گل ہے پیرہ دیا کوٹیاں میں نہ نہیں لے تک کوئی مرید بیٹھا ہوا پریشان ہو جائے تو چلو کوٹیاں کا پتا تو یہ پیران دیا اسی طرح یہ ہے جی ہی یہ تیل نے کتنے کتنی بچیاں دی شادی کرائے دے مکان بات ویگ ادھر شیتانا کے ولیمے آنگے ادھا سالن کھان گے ادھا روڑی کے کتے کھان گے گل ہے اور این اکا گنا کرنا نا ہیں بچی وی شادی بچے درویش مطلب نمی نمی جو آئے سن, سن فرمایا فرمایا منافع نہیں بلائے سب میں نے مومن بلائے ہیں اور فرمایا سو مومن شفا حدیش کے لفظ ہے مومن کے جھوٹے میں شفا فرمایا ڈولنے میں درویش کھا لے گھر سال نہیں سڈیا تو دیا چٹھری کھانے اگلے سبق ہی دے کے جے ہوں میرے وہ گل نے جڑی میں بڑی سونی بیٹھا ان سالوں کو اٹھارہ ان سال لمبے چار پانچ چھ سات گھنٹے لگی رہیے لگی رہیے گلا مکن بھی نہیں ڈی تھکیا میں بھی پیا سوار پھر حاضری دین ہے سرسمے سے لیکن تمجو کی ویڈی گل ہے یار رسک کی کنی قدر ہے اور بات ویخو ہر گل حدیث نا شفا ندی سے مومن کے جے میںرویش ہی تو بلایا دین لے ہاتھ سونے شیتانی شادی ہے جیت بئیمان پلیٹا گے ادھی تنن گے تے ادھی کتے کھانا اے دسیا نہیں دو سو پینتی تی سو سے تریٹ روپیے ڈیزل پٹرول ہلی اور لگا جانا کیوں؟ جیسے عیاش نیچے ہوں گے ایسے ہی اوپر بدماش آئیں گے مسلت کرتے اسی طرح ہی نا؟ اللہ اکبر توجہ اور ترک دین نہیں, نہیں آپ نے فرمایا میں دعوت نہیں دیتا اللہ نماز کی نہیں اکبر فرمایا فکر بدلتی ہے عمل بدل جاتا ہے جس دن بندہ ڈیڈو پورا مسلمان آتا ہے بارو پورا ہلی اسلام والا فرمایا اندر کنڈا مروڑ میں فکر دا یہودی فکر وڑی پی عیسائی دی فکر بڑی پی بچ لانتی شی تعلیم تہذیب نا جو شیتالی اندر ہے جب وہ باہر نکلے گی حق اندر دلے چا پگ بھی آ جانی سارا کچھ اللہ حکومت کا سبق نہیں در کبھی آپ نے نہیں فرمایا سڑک بند کر کے درنا بول دے نہیں آ جا آپ ماملہ بنے شیطان لوگ جدو فتنہ اٹھایا راہ پاسے بہ کے اپنا مطالبہ منوانا اتنے خود حدیث ہوا پہلے توجہ نہیں کی اور الحمدللہ للہ عمل بھی وہی ہے فرمایا دین سمجھو کیوں دیکھو نا سیانے مرشد سڑنا میں آنا جڑے وہ پلیٹ سالن جگہ بچتا جڑے ان دی قدر پہ کرتے امتی دی پوری جان دی قدر نہیں پتا گا لڑا گارے مٹھی بارتے ہیں کیوں یہ گولیاں دی نظر کرا یہ شریعت مستفا تے چلاواں نا ہے جی تے چلاوا جی. وہ دین چ پورے چل پے انہیں تے رب لینا جب پاوے گا پاوے گا جان گے نا کی سوار آج تک کسی سوارے بولتا نہیں یار ہوں حکومت نے مرتفک ہونا فاق تو نہیں کیل سے آپ نے فرمایا میاں اصل کمزور آ لڑے فرمایا حضرت علیہ السلام دا دور نا ہائے ہائے ہائے سی ہوا تو موسا کلیم نبی رسول کارون نگلی کے دبوایا دبی ہے قارون خزانے سمیت نہیں کر نہ دی تو تو تو چوک دے، فر میرے کو بہو حل پہ میں جڑے خدا صاحب ہوگئے ڈوبکی بھی لوانا دریا لوائی سو کے نہیں جہد سمبی سلام تشریف لے لیا ادھر اتحاد نہیں سی حکومت مختلف علاقوں دی اپنی اپنی سی فتح کرنا سوکھا سا گل تو غور نہیں کی فتح کرنا وہ جہاد تا سی جدو آلمی کفر اکٹھا ہوئے، طریقہ اسلام نے ہوفر ونڈیا ونڈیا طریقہ اسلام نے ہومد للہ بزرگ نے کوئی سوال ہی نہیں جباب یہاں نے سوال تو اٹھتا ہے نا اور کئی کرتے بھی نے جی جا کفر مسلط ہونا خاتمہ کیوں ہونا ہے حل کی ہونا ہے ای کردے نا سوال انگلیا نے حل بھی تو دسیا ایک ایک آ... ہوا ہو ہو کہ مولا سونے ہون پاور کو پاور نہیں سہی تیر فرما کفر وکھرا وکھرا حکومت وکری وکھری الگ الگ ہر پنڈ شہر کا وقت بنیادی گئے لکھ آئے سن ادھر کدھر سان بولو باوے تعداد جی گھٹ نے لیکن زیادہ وہ بھی تو ادھر کوئی نہیں ممکن سر یار ادھر رب کی مدد بھی تھی ایسی نا اسی طرح ہی اچھا تے ادرو ادھر دہ ہزار ادھر رل کے ممکن ہے پارجلہ حکومت کیسی گل ویسے وقت ہو گزریا ای یا کم کم عشرونا آبرونا یہ اگلے بو میں آتا ہے جب تم میں سے بیس صبر والے ہو مومن یہ زیاد کی بات ہو رہی ہے بی سو والے ہو تو دو سو پروالے ہوں دو سو تقسیم بھی کرومنٹ سوالوں کے جواب نے جب جو غور کرو جی تیلے تو تمجو تو آٹے آج ٹھنڈے کھاوا گا اور یہ ادیش پا کے آپ نے دو میں تو آم سک نے فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ مزید ادھر جی ہر دفعہ گیا ہی کھوا چڈ دیا بھی سکار کی خوراک سما لینا ہے وسیم صاحب نے آ کے کٹے کا پلاؤ بنا بنا بھی پلاؤ بھی ہیرا ہے مزہ کر رہی ہوں سمجھ بیس سبر والے ہو تو دو سو کافروں پر دو سو تقسیم بیس دس ایک مومنٹ مقابلے یہ دور صحابہ تو گزریا جہاد فرض دا حکم نہیں سی دا حکم اگر محمد دا آ گئے لازم سی کہ لڑے میرے کمزور ہوں میری جنگ نہیں کرتا لازم ہے کہ لڑے یہ منسوخ ہے اللہ ہے کہ اب اللہ تمہارا نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے تخفیف کر دی ہے اگر کیوں وہ تمہاری کمزوری کو جان رہا ہے کہ تم ایک دس کا مقابلہ کرنے میں کمزور ہو تو پھر کیا آسانی کی رب نے کیا تخفیف کی کیا کمی کی اب اگر تم سو ہو گے نا تو دو سو پر گالے بازاؤ گے سو مسلمان ہو گئے تو دو سو کافروں پر جنگ میں غالب ہوگے اور اس آیت دی منسوخ کوئی نہیں ناسک کوئی نہیں پچھلی ناسک کوئی نہیں کی مطلب ہوں قیامت تک ایک مومنٹ دو کافر مقابلہ فرد میری گل تو گور نہیں کی اور جڑا جہاد فرد ہے نا ہوں شرارت وغیرہ میرا الگ مسئلہ ہے جی گل قرآن کی پی کرنا اگر اگو تین چار کافر آ جان اگر سلا کر لو جی میں جنگ نہیں کردہ مرشد کریم دی تعلیم دسنا کیوں نہیں بس دو گل آپ فرما سی فرماتے تھے جب تک یہ اصلا ہے جہاد نہیں ہو سکتا کیوں؟ فرمایا یہ کوئی طریقہ ہے ایک کے پاس ڈنڈا ہو دوسرے کے پاس جہاز کے اندر بم ہو ہوں ڈنڈے یا تلوار والا تو ایک مارے گا ایک نو بم مار کے جرم ایک دال ہزار اور سان چڈو کہ لائن آتے میری تو میں جو نہیں کی تھی میری گل اسی طرح ہے کہ نہیں کہ دین بھی ہو علم بھی ہو سات اقل بھی ہو علم بھی ہو عقل بھی ہو تو پھر جا کر ایسا مرشد خود بھی بچتا ہے مریدوں کو بھی بچاتا ہے اپنا بھی دین عمار بچاتا ہے مریدوں کا بھی بچا لیتا ہے اور خالی گردانا رکھیاں ہوں سیری رٹے ہوں تالیلا جانتا تو بھی کالا اصل میں کاؤ وہ تو ہر ایک ماں قبل مستوں تو بدل گئی تو کالا ہو گیا یہ تالیلا صرف جانتا ہو اب کل سے پیدا لو جلو ہوئے جلو کی کرنا ہم تو ڈوبے بھی لے ڈوبیں گے تو الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے اس بات پر ہے جی کہ اللہ نے ہمیں ویسے یہ جی فخر کا لفظ بھی چھوٹے حضرت صاحب کی بلا پسند نہیں فرما یہ جملہ بھی نہ بولیا ساڈیا کیونکہ اس بالا تو جو چڑیا نا چیزاں ہے جی ہاں اصل امار ضرور کر سکتے سان ماح ہے اسی طرح ہی جی. نہ اندر بھی سے بے, بے, بے پردگی کا طوفان دی دی اخیر گلامی پھر انج دا بندہ آن ملے اللہ اکبر کبیرہ تو یقینیمت اور ادھر ونڈ کا دور ہے قسمت قسمت والے اور اے یہ اے کی بھی کہانی نہیں سات سال کو سنا ڈائیں تے پتہ نہیں کدو دیا سنا ڈا سر گل ہے سلطان چیت جنہیں ہوئے یہ قرآن حدیث دیا کڑیاں سارے پینے سارے سننگ لیکن جن اندر دل پتھر اللہ پتھر چیت جنہوں نے باہو زیا وسنا سلطان فرمان اور گنے؟ تے نہیں ہو گیا تے ادھر پئی نہ کھاد نہ سپرا ہے نہ کھسل بنیادی گاہ سپرا کھاد زمین نرم سی پانی تو فائدہ اٹھایا کلیاں بھی پہنیا دل سخت ہودرو پائی تو ادھر کڈیو اجیت دنیا دا نظام ہے بس جدید ہونا چاہیے ماڈرن ہونا چاہیے ہوں آوام توام مول سی کلو بھی ٹوپی بھی لش پاشا میں شاید اے تک کوئی ہک کا عالم کرے او جہاں دنیا دار نے دلچ دی اہمیت نیت نہ خود اولا ماں لکھا ہے امام احمد نے رکھے ہر ہا کرے جن سو حق نظہ کرنا روزانہ توجہ کی حق ہے غور نے کیلا کو کی تقدیر وہ مرد درویش مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ سادگی دا سبق ادب دا سبق غیرت دا سبق اسلام دی حمایت سبق کفر دی مخالفت سبق یہ طرح امتعازات ہیں حضرت صاحب کی بلکی اللہ تبارک و تعالی سانو انا دے انا پاکیزا لازریان جو انا خالص اسلام دی ترجمانی پر واکے تیساڑے تاکے پہنچائیے اندے دیسانو کار بھال فرماوے اور بالخصوص میں کمینینو اور جنابنو ہی جو اصلا سڑ دیائے تھے سانو ہی اپنیا اولادا نسلنو بدل کی توفیق میں بچے بیوی نے میرا بھی پیچھے خاندان کمب ہے کمی شادی میرے تو بڑی ہوئی ہے میں بھی بیمار ہو سکنا وا میری تنخواہ بھی کوئی تری ہزار سے کرو میں تو ٹوپی واسطے بھی جی ٹوپی آنا پاک نام لکھنی چکی کا کم از کم جی سننے والے کوئی اثرات نہیں ہوں میں نہ لینا وا کہ یہ مطلب اندر تک کانٹا نہیں بدلیا اندر تو بدل ہوں تو زہر تو کم از کم بدل جانا نا ہر ایک ہوں لکان کی کھوپڑی بھائی یار مول بھی سب لگے تنخواہ دی خاطر اسے کا نہیں ہوں تنخواہ خاطر لگا تنخواہ بڑی بڑی آفر بھی آپ لیکن آفر ٹھکرایا کس نقطے سے ہے صرف اس نقطے سے کہ یار ممکن ہے پنج ہزار لب جائے پر سننے والے دن لو سو گے بچیا نتروں اجد رہی ہے لیکن کی میرے مر سو قبر کروڑا ہوا کرفا شریف تو پہلے سد کے جا وفاد شریف تو پہلے فرما گئے جس کا سکول سے تعلق ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو اللہ کی جنازہ چار چار دن نہیں کرتے کیوں اور جنہیں نہیں آنا وہ بھی آ جائے تاکہ نیٹ سے چڑھائیے جی بہت بڑا جنازہ تھا کوئی بھی ہندو سے سکھ خطری رہے نا جا سارے رل پڑھاوا گے مرد مومن یہ ہوتا ہے صرف جس کو رب سے امید ہو رسول اللہ کے ساتھ جس کو صرف تمام نسبتیں ہو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو رسول کی تعلیم کا دشمن اللہ رسول کی قانون کا دشمن رسول کی تہذیب کا دشمن وہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے میں بھی شریک شیک لاؤ ایک دو ہی جنازہ پڑھ لیں کافی ہے اللہ اللہ اللہ میں فرمایا جس جس کے جنازے گستاخ لکھا کروڑا رلے ملے کر پھر ہر کوئی کر لینا میری گل نہیں کئی گوئیے یہ موڈے وڈے جنازے جنہیں ساری زندگی گانا کنجر خانہ کیا ہاں جی خدا کی قسم کر کے آنا ایج دی وسیعت ایج دی وسیعت جڑی آپ نے کی تھی حدیث پا کے دو مومن ایک فوج شدہ مومن کا جنازہ پڑھے اور اللہ عمدہ اس کی سفارش کرے اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش قبول فرما کے دونوں کی اس کی بخشش فرما دے سکتے کتنے دو تے جڑے جی سہدان ہیں امام حسین پاک پا تے سر انور او لے گئے دڑ مبارک اتھے. تے جنازہ تو کیا اندر حسین دی شان گاٹ گئی بھائی جنازہ میری گلتے کا اور نہیں کرتے پہ سمجھ کی کوشش کرو باق, ایمان اور دیسرتر بلکہ جڑا کوئی لگا ہے مومن انہوں بھی لگا جانا ہوں اپنا جرا لگا جانا یہ اگے ہوئے مومن مخلص پیچھے دو ہی گیرا تالے مومن کلوتے ہوئے رب فرمان ہے دون ایک گواہی دے دیتی سچے کسے بندے نہیں آخیا کہ دین دشمن میرے جنادے چڑھے کوئی تھے معلومات چ ہوگی جی ہے جی کوئی ادھر ویخ نہ ہی غیرت اس کو کہتے ہیں اپنے رب کی غیرت اپنے نبی کی غیرت اپنے دین کی غیرت یہ ہوتی ہے جس نے دین کو کم کی بے ادب جو بے دب ہے بےغیرت ہے کفروں کا دوست ہے ان کی تعلیم تہذیب کا دل داتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے جنازے میں بھی شریک نہ ہو اور الحمدللہ پھر جڑے ہجوم تو دیکھیا سارے اے بھی دنیا نے اس وقت ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ قل شریف اب الآخر پاک پڑھو تمام اور بالخصوص